آگے بڑھنے والے وہی آگے بڑھنے والے جن کو اللہ کا تقرب ملتا اس لیے دین کی نسبت پر آگے رہنا یہ فضیلت کی چیز ہے پہلی سفر نماز پڑھنا فضیلت کی چیز پہلی سفالوں کا ثباب پڑ جائے گا دوسری سفالوں کے مقابلے میں شاید دوسری سف والا پہلے آیا ہو مسجد میں لیکن کوئی آدمی نے پہلی صف میں جگہ خالی کر پہلی صف میں نماز پڑھی تو پہلی صف والے کو زیادہ ثواب ملے گا نماز دوسری صف والا پیچھے رہ گیا اس کے <metallic> لیے یہ تھا کہ وہ آگے بڑھتا اور پہلی صف میں جگہ لے لیتا ایسے ہی دین کے ہر معاملے میں آگے بڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے یہاں پیچھے رہنا فضیلت نہیں ہاں کھانے پینے کا موقع ہو رحدار کا موقع ہو تو اس میں ہم پیچھے رہے دوسروں کو آگے کر دیں یہ فضیل کی چیز وہاں پیچھے رہنے والے کو ثواب ملے گا کسی کو آگے بڑھا دیا اس کا عجر ملے گا پیچھے رہنے والے کو لیکن دن کے معاملے میں یہاں پیچھے رہنے والا محروم رہ جاتا ہے اس لیے آگے بڑھے ماشاءاللہ دیکھو دیکھو بیچ میں اور بھی جو جگہ نظر آ رہی ہے اس کو ہر آدمی اپنے آگے دیکھ کر پور کر لے ماشاءاللہ نماز کی جو سفر کی ترتیب ہے وہ ہم کو یہی چیز سکھاتی سفوں کی ترتیب اور نماز یہ اسی چیز کی مشق ہے عملی طور پر کہ چوبیس گھنٹے کی زندگی نماز والی ترتیب پر آ جائے نماز میں جیسے ایک امام کے تابے امام صاحب رکو میں ہو تو رکو میں ہاتھ باندھ کے ہے. اور قیام میں ہے قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور قیام صحیح امام صاحب رکو میں گئے تو سب رکو میں چلے گئے ایک ساتھ ہم تو روزانہ اس کی مشق کرتے ہیں کہ زندگی سردی پر آئے اور وہ عملی زندگی ہیں اس لیے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا کہ نماز برائیوں کے روک دیتی ہے نماز صحیح ہوگی تو آنکھوں کا استعمال صحیح ہو جائے گا کاموں کا استعمال صحیح ہو جائے گا زبان کا استعمال صحیح ہو جائے گا یہ حیائی اور برائی کی باتیں ان چیزوں سے سادے ہوگی. ہاتھ کا پیر کا جسم کا دل و دماغ کا استعمال صحیح ہو جائے گا ایک آمولی مشق ہے اسی لیے پہلے سے نماز کی مشق کروائی گئی کہ بچہ جب 6 سال کا آٹھ سال کا ہو وہیں سے اس کی نماز شروع کروا دیں روایتوں میں آتا ہوں کہ جب بچہ 8 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم کریں اور 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو اس کو تم کریں حالانکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی لیکن نماز وہ مؤثر ہے پوری زندگی پر پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے کافی کہ زندگی کا بننا بگڑنا اس سے ہوتا ہے کتنے آدمی کی زندگی بنی ہوئی ہے وہ اس کی نماز بنی ہوئی اور اگر زندگی بنی ہوئی نہیں ہے تو نماز میں ابھی کمی ہے جتنی نماز میں کمی ہوگی اتنی زندگی میں کمی ہوگی جتنی بھی نماز میں کمی ہوگی اتنی زندگی میں کمی ہوگی کہ سمی نماز آدمی کی زندگی کو صحیح کر دیتی اس لیے اس محنت میں نماز پر زور دیا جاتا ہے کہ آدمی اپنی نماز بنا رہے تاکہ پوری زندگی گزار نہ آ جائے اور وہ صحیح زندگی لے کر پھر آدمی جہاں بھی جائے گا وہاں نمونا بن جائے گا کہ صحیح زندگی لے کر باپ اپنے گھر میں ہے تو بچوں کے لیے اچھا نمونہ اور صحیح زندگی لے کر شوہر اپنے گھر میں ہے تو بیوی کے لیے اچھا نمونہ صحیح زندگی لے کر اگر تاجر اپنی دکان میں ہے تو دکان پر آنے والوں کے لیے اچھا نمونا ہے صحیح زندگی لے کر ایک مسلمان اپنے آفس میں دفتر میں ملازمت میں ہے تو وہاں پر لوگوں کے لیے اچھا نمونا بن جائے گا وہ صحیح زندگی گزارنے والا اسی لیے پوری نقل و حرکت ہے ہماری یہ جو تبلیت کا کام ہے دعوت کا جو کام ہے وہ اسی لیے کہ زندگی آپ بن جاوے مال پیسے چیزوں اور اخباب سے بننا بگڑنا نہیں ہے جس کا آج پوری دنیا کو دھوکہ لگا زندگی کو بننا اس کو کہا کہ جس کے پاس دنیا کی چیزیں آ کہ زندگی بن گئی یہاں تک کہ جو دیندار لوگ ہیں جو دیندار لوگ ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر ان کے بچوں کے پاس روزی کم ہے اسباب تھوڑے ہیں تو وہ بھی دبی زبان میں شکایت کرتے ہیں کہ بچوں کی زندگی اچھی نہیں ہے حالانکہ بچہ نیک ہیں نمازی ہیں عالم ہیں داعی ہیں حافظ ہیں اس سے اچھی اور زندگی کون ہو سکتی لیکن زبان میں وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بچہ بیچارہ غریب ہے اور بچے کی زندگی اچھی نہیں ہے اس کے مقابلے اگر دوسرا بچہ جو حافظ نہیں ہے عالم نہیں ہے دائی نہیں ہے اور ذرا کماتا دھماتا بہت زیادہ اسباب والا ہے تو دیندار ابا بھی کہتا بڑا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ بہت سیٹ ہے چھوٹا بچہ بےچارہ تکلیف ہے گویا کہ ایک عام خیال ایسا ہو گیا کہ زندگی کا بننا چیزوں کے ملنے سے ہو گیا اسباب اچھے ملے مال پیسے ہو دنیا ہو تو زندگی بن گئی اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو زندگی اجڑ گئی بگڑ گئی اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر تو حضور علیہ سلا تو السلام کی زندگی میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی اور آپ دنیا کے سب سے کامیاب انسان ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں حالانکہ ساری چیزیں جس کو ہم بننا کہتے ہیں وہ نہیں ہے اور جس کو ہم بننا کہتے ہیں صحابہ کے پاس نہیں چیزیں تو پھر ہمارا تصور غلط ہے ہمارے خیالات غلط ہیں کہ بننا بگڑنا وہ نہیں ہے جس پر ہم بننا بگڑنا کہتے ہیں جس کو دنیا کے نادان لوگ بننا بگڑنا کہتے ہیں قارون کا جو قصہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان کیا اس میں اسی بات کو سمجھایا ہے دنیا کے لوگوں کو کہ اس زمانے کے وہ لوگ جن کے پاس ایمان کی حقیقت نہیں تھی انہوں نے جب قارون کو دیکھا اپنے خزانوں کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ اپنے جاہو جلال کے ساتھ تو انہوں نے تمنا ظاہر کی کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کہ کاش کے ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا جیسا وہ دیا گیا اللہ کی طرف سے جو اسباب اسے دیے گئے ہیں کاش کے ہمارے پاس بھی ہوتے یہ ان لوگوں کا تصور تھا کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے وہ لوگ جن کے پاس علم تھا دین تھا انہوں نے کہا کہ تمہاری سوچ غلط ہے کامیابی ناکامی یہ چیزیں نہیں ہیں کہ ایسا خزانہ ہو ایسا مال ہو ایسے اسباب ہو یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے کامیابی تو جس کو ایمان مل جاوے جس کو علم مل جاوے اور زندگی گزارنے کا وہ طریقہ صحیح طریقہ مل جاوے جو طریقہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تو وہ زندگی کامیاب ہے اس لیے ایک مدت گزری اور جب انہوں نے دیکھا کہ قارون ہلک ہو گیا اللہ اور بہت اچھا ہوا جو ایک دن تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے اسباب ہوتے ایسی چیزیں ہوتی ایسا مال ہوتا جو وہ تمنائ کرتے تھے آج وہ کہنے لگے کہ بہت اچھا ہوا کہ ہمارے پاس نہیں تھا اللہ نے ہماری حفاظت کر دی تو بننا بننا اور بگڑنا کامیابی اور ناکامی اس چیز کے فرق کرنے میں آج انسانیت دھوکا کھا رہی ہے بلکہ پہلے سے انسانیت دھوکا کھاتی تھی اسی لیے اللہ تعالی انبیاء علیہ مسلاط و سلام کو بھیجتا تھا اور لوگوں کو اس دھوکے سے نکالتے تھے کہ کامیابی کیا ہے ناکامی کیا ہے عزت کیا ہے ذلت کیا ہے اچھی زندگی کون سی ہے اور بری زندگی کون سی ہے دنیا کی انسانیت کا سب سے پہلا یہ دھوکہ کھلے یہ بنیاد ہے جب یہ دھوکہ کھل جائے گا تو پھر جان و مال لگانے کی جگہ بدل جائے گی جان و مال لگانے کا جو مصرف ہے جہاں لگایا جاتا ہے آج اس ٹھوکے میں لوگ ہیں تو جان و مال ان چیزوں پر لگا رہے ہیں سارے دنیا کے سارے لوگ اپنی جان و مال کو ان چیزوں کے حاصل کرنے پر لگا رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہ چیزیں مل جائیں ہماری زمینیں اچھی ہو جاوی ہمارے مکان اچھے ہو جاوے ہماری سواریاں اچھی ہو جاوے اور ہمارے اسباب سور جاوے اسی پر سب کا جان و مال لگ رہا ہے مالدار غریب پڑھے لکھے ان پڑھ دین غیر دیندار کیونکہ کامیابی اس میں لوگوں نے سمجھی ہے اس لیے اس پر لوگا, لو, روزانہ لوگ گھنٹے لگا دیتے ہیں دس گھنٹے بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے نو گھنٹے اور اسی پر لوگوں کی آپس میں مذاقر ہوتے ہیں اسی کی چرچائیں ہیں دو دوست بیٹھتے ہیں تو دو دوستوں کی چرچا یہ ہے کیا اچھا کوئی کاروبار ہے دونوں کاروبار کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں پھر بھی مذاکرہ ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا کاروبار ہو جس میں بہت زیادہ آوک ہو اور کم محنت میں زیادہ آمدنی ہو ایک دوست دوسرے دوست سے تذکرہ کرتا ہے دوسرا دوست اس کو اور کوئی سلا دیتا ہے پھر یہ اپنے گھر جاتا ہے ابا کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا تذکرہ ہوتا ہے امی کے پاس بیٹھا بیٹا بیٹھا ہے تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آج یہ کمائی ہوئی اور یہ نقصان ہوا بیوی کے پاس شوہر بیٹھا ہے تو اسی کے تدکرا ہے کیونکہ کامیابی اس کو سمجھا گیا ہے اس لیے جہاں جو مجلسیں ہیں گھر میں باہر محلے میں بازار میں گلیوں میں اسی کے تدکیرے ہیں اور اسی کی فکر ہیں تنہائی میں آدمی بیٹھا ہے تو اسی کو سوچتا ہے چھوٹے مکان والا سوچ رہا ہے کہ میرا مکان کیسے بڑا ہو جائے پڑھائی کر رہا ہے تو آپ سوچ رہا ہے اسباب والا کسان بڑے بڑے اسباب بسانے کی سوچ رہا ہے کہ بڑے اسباب کیسے بسائے جا کہ بڑا ٹریکٹر آ جا اور بڑا ایکسر آ جاوے اور یہ اسباب آ جائے وہ مشین نہیں آئی ہے وہ آ جا کہ سوچ میں فکر میں مذاکروں میں یہ چیزیں ہیں تو جان و مال بھی انہیں پر لگ رہا ہے کہ جان مال کا اکثر حصہ اس پر لگ رہا ہے اور صلاحیتیں بھی اسی پر لگ رہی ہے اور لوگوں کا وقت بھی اسی پر لگ رہا ہے کیونکہ یہ چیزیں ماحول میں ہے یہ چیزیں فکر میں ہیں یہ چیزیں مذاکروں میں ہیں حدور علیہ السلاط و السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام اور صحابہ نے دین اور دینی زندگی پر کامیابی کے مذاکروں کو زندہ کیا تھا اسی کی فکروں کو زندہ کیا تھا کہ دین آئے گا تو کیا آئے گا اللہ کا تعلق ملے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کا تعلق ملے گا تو سارے کام بن جائیں گے اور اللہ کا تعلق ملے گا تو دنیا میں عزت ملے گی اللہ کا تعلق ملے گا تو اللہ کے خزانوں سے براہ راست صفا اٹھائیں گے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا تو پھر جس وقت کا جو کام ہوگا اس وقت اللہ سے وہ مانگ لیں گے کہ اللہ کا تعلق ہو جائے اس لیے اللہ کے خزانوں کو اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی طاقت کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لوگوں کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے لوگوں کے پاس کوئی آلہ اور کوئی سبب نہیں ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی طاقت کو جانچ سکے اور اللہ کی قدرت کو سمجھ سکے اور اللہ کے خزانوں کو دیکھ سکے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود ہی اس کا اہتمام فرمایا اور اپنی طاقت اور اپنی قدرت اور اپنے خزانوں کا تعارف کروایا لوگوں کو اور پھر کہاں لوگوں سے کہ اسی میں غور و فکر کرے ان چیزوں کو دیکھیں ہماری طاقت کو سمجھیں اور ہماری طاقت کو پہچانیں ابتدائی سے اللہ نے اپنی طاقت قدرت اپنی تعریف کو بیان کی اپنا اپنا اپنا زور اور اپنا غلبہ بتایا کہ دیکھو میں کتنا طاقت والا ہوں کتنی قوت والا ہوں کتنی قدرت والا ہوں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہارے ہیں اور رحمان الرحیم کہ بڑا رحمان ہے بڑا رحیم ہے بڑا مہربان ہے کہ دنیا میں کوئی کسی پر کیا مہربانی کرے یہ سب سے بڑا مہربان وہ اللہ ہے اور اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے کہ اسی کی مہربانی سے کام چلے گا دنیا میں کوئی کسی پر مہربان ممکن ہے اندر دبے پاؤ غرض چھپی ہوئی ہو اس مہربانی میں بھی کوئی غرض ہو لیکن اللہ کو اپنے بندوں سے کوئی غرض نہیں ہے بڑا مہربان ہے بڑا رحیم ہے اور اتنی بڑی طاقت والا ہے کہ جب دنیا پوری ہے اپنا وقت پورا کر کے ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی اس دن وہ ایک اکیلا اس دن کا مالک ہوگا مالک یوم الدین اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ اس اللہ سے تعلق جوڑا جا اس کے تذکرے کیے جاوے اس سے ہر فرد اپنے آپ کو جوڑ لے اور پھر دعوت دی اللہ نے کہ ہماری مخلوق میں زمین میں آسمان میں غور و فکر کریں ان سماوات وختلا فل کہ یہ زمین و آسمان کی بناوٹ زمین کو اللہ نے پھیلایا آسمانوں کو بنایا اختلاف لئی لی ون اور دن اور رات کا بدلنا بدلنا کہ دن سے رات اور رات سے دن اختلاف فل ون نہار لیات الباپ اللہ کہہ رہے کہ ان چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں عقل والے کون ہیں اللہ پھر آ بن فرما رہے ہیں اللہ دین کریام والا جنوب کرو نفیقل قسما ہوا یہ عقل والے وہ ہیں عقل والے وہ نہیں جو دو دو چار کی دو دو کے چار کر دیں عقل والے کہ دنیا کی ظاہری شکلوں پر کچھ محنت کر کے کس بھی نتیجہ وجود میں لے آوے وہ عقل والے نہیں ہیں عقل والے اللہ نے ان کو بیان کیا کہ یہ سب سے بڑے عقل والے ہیں يذكرون اللہ دینا یز کروں اللہ قیام والا کہ جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ دفع کروں نا فی خلقات اور زمین و آسمان کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں. اور پھر کہتے دو رب بنا ماں خلق باطلا کہ اللہ نے ان چیزوں کو بے پیدا نہیں کیا سبحانکہ کہ تیری ذات پاک ہیں تمام عیب سے پاک کہ بے عیب ہے کوئی عیب نہیں اللہ کی ذاتی وہ بنا ما خلق تہا عذاب آتا سبحانکہ عذاب النار اور اقل والے وہ ہیں جو دنیا میں جہنم کا خوف کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لی وہ دنیا میں فقر سے نہیں ڈرتے ہیں اور دنیا میں فاقوں سے نہیں ڈرتے دنیا میں بھوک مرے سے نہیں ڈرتے یہ اور دنیا میں وہ کل کو کیا ہوگا اس سے نہیں ڈرتے وہ کل یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں آئندہ کل سے نہیں بلکہ کل والی قیامت والی کل سے ڈرتے ہیں وہ کہ اس دن کیا ہوگا یہ عقل والے ہیں کہ ایسے عقل والے لوگ دنیا میں اپنی جان و مال کو صحیح جگہ لگاتے ہیں کہ یہ قبر کہاں لگائیں گے اب ان کی جان و مال اسی پر لگے گی کہ وہ اپنی جان و مال لگا کر اپنے اللہ کا تعلق پیدا کر لیں اور جان و مال لگا کر اپنے نبی علیہ السلاط سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں اور جان و مال لگا کر وہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا دے دنیا کے انسانوں کو دین کا تعارف کرا دے ان کی صبح شام کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ن کی فکر ہوگی اور ان کا مقصود آخرت ہوگا وہ جی گے مرنے کے لیے ان کا مقصود آخرت ہے وہ جینے کے لیے نہیں جیتے اس لیے وہ اپنی جان کی اپنے مال کی پروا نہیں کرتے ہیں اپنی جان و مال بچا بچا کر نہیں رکھتے کیونکہ وہ تو آخرت کے لیے جیتے ہیں اس لیے اپنے جان و مال کو زیادہ سے زیادہ لگاتے ہیں کہ آخرت کے لیے اکٹھا کرنا ہے اور اس کا بدلہ وہاں لینا ہے پھر وہ بچاتے نہیں ہیں ان چیزوں کو ایسے ماحول میں حضور علیہ السلاۃ وسلام نے صحابہ پر یہ محنت کی کہ وہ اپنے آپ کو اس رخ سے چلاوے تو انہوں نے اپنے آپ کو اس رخ پر ڈالا مکے میں رہے مکے میں اسی رخ سے محنت کرتے رہے اور اپنے آپ ہر اپنے آپ آدمی اللہ کا تعلق پیدا کرتا رہا دن بدن ان کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو گیا جو ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے کہ پیدا ہو وہاں سے اب ابتدا شروعات ہوئی ہے دنیا میں آیا ہے پہلا بول اس کے کان میں لا الہ الا اللہ محمد اللہ کا بولا گیا یہ شروعات ہوئی ہے اب جیسے جیسے زندگی کے دن گزریں گے ویسے یہ لا محمد الرسول اللہ دل کی گہرائیوں میں اترتا جائے گا اندر پختہ ہوتا جائے گا اسی لیے پھر حکم دیا ماں باپ کو کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو دنیا میں آیا ہے سننے کی طاقت پوری موجود ہے اس کے پاس تو پہلا بول جو سنایا گیا وہ لا الہ الا اللہ تھا اب وہ بولنا شروع کر رہا ہے تو اس کی زبان کا پہلا بول لا الہ الا اللہ ہوگا جو سنا ہے پہلے دن اب وہ بولے گا اور اسی کی مشق کے ساتھ زندگی گزارتے, گزارتے گزارتے گزارتے گزارتے گزارتے اب دنیا سے جائے گا تو اس کی زبان کا آخری بول بھی لا الہ الا اللہ ہوگا تو اسی کی محنت ہے زندگی پر کہ ہر مسلمان اس کی محنت پہ لگا رہے ہیں اللہ کے راستے میں جاوے تو وہاں بھی یہی محنت ہے جیسے چار مہینے میں چلے میں تین دن میں جا کر صبح شام رات دن وہاں ایمان نماز علم ذکر اکرام اخلاص اور دین کی محنت کو بولتے ہیں ایسے ہر مسلمان اپنے گھر رہ کر بھی انہی چیزوں کو بولتا رہے رات دن صبح شام زبان کے بول یہ بن جاوے کان ان کلمات سے اور ان الفاظ سے ایسے مانوس ہو جاوے ایسے مانوس ہو جاوے کہ یہ کلمات سنے بغیر نیند نہ آئے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آواز میں لوری سننے کا عادی ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ اپنی ماں کی آواز میں لوریا نہیں سنتا سوتا نہیں ہے کوئی اور اس کو سلاوے نہیں سوتا کہ اس کی ماں کی آواز میں لوریا سننے کا عادی ہو گیا ہے ایسے ہمارے कान آدی ہو جاوے اللہ رسول کی بات سننے کی اور زبانیں آدھی ہو جاوی اللہ رسول کی بات بولنے کی دماغ آدھی ہو جاوے دین اور دین کی محنت کی فکر को کرنے کی کہ دین کیا ہے دین کی محنت کیا ہے اور اس کے لیے کیا اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ یہ دماغ سے سوچا جا اس کے لیے ایک محنت ہے اپنے اپنے مقام پر رہ کر مسجدوں میں جو مقامی پانچ امال ہے مقامی پانچ کام وہ اس کی محنت ہے اور یہ ایسے فطروں کے زمانے میں حفاظت کا قلعہ ہے کہ صبح شام نئے نئے فطریں آ رہے ہیں پہلے بے کے نام پر فطرے آتے تھے بے دینی بے دینی اور اوروں کی طرف سے آتے تھے اب اپنوں کی طرف سے دین کے نام پر فطرے آ رہے ہیں دین کے نام پر فطرے آ رہے ہیں جو علامات قیامت میں سے ہیں کہ اس طرح داخلی فطرے اندر سے وجود میں آئیں گے باہر کے فطرے تو تھے ہی اندر سے فطرے باہر سے فتنے کہ فطروں کا زمانہ ہے اور اب یہ سمجھے ہم کہ فطریں ختم ہو جاوے ایسا نہیں ہوگا قیامت تک اور زیادہ اس میں اضافہ ہوگا یہ حضور علیہ السلاط وسلام کی سچی خبر ہے کہ بڑے دجال سے پہلے پتہ نہیں کتنے دجال کا ذکر کی کہ اتنے سارے دجال آئیں گے قیامت سے پہلے پہلے جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالیں گے ان کے دین پر ان کے ایمان پر حملہ آور ہوں گے ان کے ایمان پر حملہ کریں گے یہ سارے سارے حضور علیہ السلام کی خبریں ہیں ایسے زمانے میں اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اپنے اعمال کی حفاظت کرے اپنے ماحول کی حفاظت کرے اپنی اولاد کی حفاظت کرے اور قیامت تک آنے والی امت تک ایک محفوظ دین پہنچے اس کی فکر کرے ہر ایک کے ذمہ ہیں اپنی حفاظت کا انتظام کرے اگر فضا میں زہر پھیل جاوے آدمی اپنی حفاظت کا انتظام کرتا ہے اگر پانی میں زہر آ جاوے تو حفاظت کا انتظام کرتا ہے اگر کھانے میں کوئی چیز ملاوٹ کر دی گئی ہے تو آدمی اپنی حفاظت کا انتظام کرتا ہے اگر عزتوں کا مسئلہ ہے تو آدمی اپنی عزت کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے کہ ہماری عزت محفوظ ہو جائے اگر مال کی مال کا خطرہ ہے تو مال کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے مالدار کہ میرے مال کی حفاظت ہو جائے اگر دکان کی حفاظت کا خطرہ ہے تو دکاندار دکان کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے دو چار ہزار روپئے کا چوکیدار رکھتا ہے کہ وہ اس کے دکان کی رات پر چوکی داری کرے یہ تو دنیا کی ظاہری چیزیں ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کی جائے اور امال سب سے زیادہ قیمتی چیز ہیں کہ اس کی حفاظت کی جاوے امال کی حفاظت کی جائے ایمان کی حفاظت اور امال کی حفاظت یہ مسلمان کے ذمہ فرض ہیں کہ اپنے ایمان کی اپنے امال کی حفاظت کریں اور اس کا ماحول تیار کریں کہ کس ماحول میں ہمارے ایمان و امال کی حفاظت ہوتی یہ جو پانچ امال ہیں وہ ہماری حفاظت کا ایک محفوظ قلعہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اپنے گھر پر رہتے ہوئے ان مبارک امال میں مشغول کر دے گا وہ موجودہ دنیا کے فطروں سے محفوظ ہو جائے گا کہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد بیٹھ کر اپنی رات سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے دین کی فکر کرنا جو ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ امت آخری امت ہے جیسے حضور علیہ السلام آخری نبی ہے خاتم الانبیاء بلسلیم ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے خاتم کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا اگر کوئی نبوت کا دعوے دار ہے تو جھوٹا ہے ایسے یہ امت آخری امت ہے اس امت کے ذمہ ہیں کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گی دنیا میں تو حضور علیہ سلاد السلام کی رسالت کو اور سلام کی ختم نبوت کی ذمہ داری کو لے کر اس امت کا ہر فرد محنت کرے اس امت کے مرد بھی اور امت کی عورتیں بھی امت کے مالدار بھی اور غریب بھی پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی کہ سب ختم نبوت کے ذمہ دار ہیں کہ ختم نبوت کی حفاظت ختم نبوت حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں تو آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے تو ختم نبوت حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کا دین وہ آخری دین ہے اب اس کے بعد کوئی دوسرا نیا دین نہیں آئے گا کوئی نیا طریقہ نہیں آئے گا ہر مسلمان اس کو سوچے گا روزانہ بیٹھ کر کہ وہ مبارک طریقہ حضور علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں وہ میری زندگی سے لے کر میرے گھر میں میرے محلے میں اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں کیسے زندہ ہو جاوے اس کے لیے اپنے دماغ کو تھکاوے ہیں۔ یہ بہترین سوچنا ہے جو کوئی مسلمان اس کا سوچ رہا ہے کہ اس کے سوچنے پر بھی اللہ کے وہاں سے اجر ملے گا ثواب ملے گا اس کے لیے اللہ نے دماغ دیا ہے کسی ایک نماز کے بعد بیٹھے اپنی مسجد میں اور بیٹھنے کو ضروری سمجھے کہ میرے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ میرے بیٹے کا مسئلہ ہوتا یا میری دکان کا مسئلہ ہوتا یا میری بیوی کی بیماری کا مسئلہ ہوتا تو جیسے میں اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا کر بٹھاتا اسی طرح یہ حضور علیہ و سلام والی ذمہ داری کا مسئلہ ہے میں اپنے تمام کاموں میں سے وقت فادر کر کے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں اور اپنے آپ کو اس میں شریک کروں کہ اگر ہماری اس فکر سے ہمارے سوچنے سے دنیا میں دین زندہ ہوا تو وہ ہمارا سوچنا مبارک سوچنا ہے اچھا سوچنا ہے اس پر جتنا دین زندہ ہوگا اس کا آج کا سواب ہمارے حصے میں آئے گا یا اپنے گھر بیٹھے بیٹھے پورے عالم کی فکر ہے پورے عالم میں جتنا اس کا نتیجہ نکلے گا اللہ تعالیٰ ہر سوچنے والے کو اس کا حصہ دے گا اس میں سے کیونکہ یہاں تو دستور ہیں اللہ کا قانون ہے اللہ کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ذریعے سے راہ راست پر آیا ہے تو اس کے مقبول اعمال کا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو اس کا ذریعہ بنا ہے تو یہ ایک عالمی کام ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں تک کی فکر اور نیت کے ساتھ یہ کام ہے تو ہمارا یہ سوچنا قیامت تک آنے والی امت میں خیر کو زندہ کرے گا اور جتنی خیر زندہ ہوگی اس ہمارے کھاتے میں اس کا عجر آ جائے گا. کہ تھوڑی محنت نفع بہت زیادہ کہ دین کا ہر عمل ایسا ہی ہے کہ آدمی کی نیت کے بقدر اس کا نفع پڑ جاتا ہے ان املام کہ مال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں اچھی نیت کے ساتھ بیٹھ گئے تو قیامت تک آنے والی جتنی خیر ہے اس خیر میں ہمارا حصہ ہو جائے گی اس لیے اپنے آپ کو پابند کریں اس کا اور اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو اس کا پابند کریں کہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کچھ لوگوں کی ذمہ داری نہیں کہ پندرہ بیس آدمی مسجد میں بیٹھ گئے مشورے میں کہ پندرہ بیس آدمی مسجد جب سے بنی ہے پچاس سو دو سو ڈھائی سو تین سو نمازی ہے اور مشورے میں بیٹھنے والے پندرہ بیس آدمی جیسے وہ سب نماز کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر نماز میں آ رہے ہیں ایسے دین کی محنت کو ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھے اس لیے بیٹھنے والے پھر یہ سوچیں گے کہ ہماری مسجد میں آنے والا ہر مسلمان ہمارے ساتھ کیسے شریک ہو جائے ہر مسلمان ہماری مسجد کی جماعت کا ساتھی ہیں جو حضور علیہ السلام کا امت ہی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اس کے ذمہ یہ حضور علیہ السلام والی محنت ہے فکر ہماری یہ ہو کہ مسجد میں آنے والا ہر مسلمان یہ دین کی فکروں میں شریک ہو کر اپنی فکر کو صحیح کر لیں اس فکر کی طاقت کو غلط استعمال نہ کریں اگر یہ صحیح جگہ نہ لگی تو غلط جگہ لگ جائے گی جیسے آج دنیا میں جتنے غلط پلاننگ ہو رہے ہیں جتنے غلط کام ہو رہے ہیں وہ کسی ایک فرد یا کچھ مجموعے کے فکروں کا نتیجہ ہیں کہ کسی نے چوری کرنے کی سوچی اس نے فکر کی چوری کرنی اس کو اپنی فکر میں لایا اب اس کے لیے اسباب اختیار کی اپنے ساتھ دو چار پانچ کو شریک کیا وہ اس کی فکر کا نتیجہ ہوگا اس کے بعد ہونے والی چوری ایسے اور جتنی برائی دنیا میں پھیل رہی ہے کہ ہم وہ غلط فکر جو لوگ دنیا میں کر رہے ہیں آج ہمیں شکوا ہے ہمیں شکایت ہے کہ وہ دنیا کا بادل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غلط منصوبے بنا رہا ہے اپنی جگہ وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر کہ دنیا کا باطل غلط منصوبے بنا رہا ہے تو غلط منصوبے بنانے میں جب وہ اپنے آپ کو مشغول کر کے اپنی فکر کی طاقت کو لگا رہا ہے تو ہم اپنی فکر کی طاقت کو صحیح منصوبے بنانے کیوں نہ لگا کہ اپنی لگانے میں کیا خرچہ ہے کہ غریب سے غریب آدمی اپنی فکر دین پر لگا سکتا ہے غریب سے غریب آدمی اپنی فکر کو دین پر لگاویں ہم جتنا وقت ان پر تبصرہ کرنے میں یا ان کا ذکر کرنے میں ان کا تذکرہ کرنے میں گزارتے ہیں اگر اتنا وقت ہم اپنے اپنی مسجد کے محلے میں لوگوں پر محنت پر لگا دیوے تو ان کے بنائے ہوئے پلان اور ان کی بنائی ہوئی اسکیمیں ہمارے محلوں میں نہیں چل سکے گی وہ غلط حضور علیہ السلاۃ وسلام نے مکے کی بستی میں وہ صحیح فکر کو وجود دی ایک ذات تھی ایک کے دو ہوئے دو سے چار ہوئے چار کے چھ ہوئے اور چھ کے ساٹھ ہوئے ساٹھ کے اسی ہوئے ہبشہ کی ہجرت کرنے والے وہ اسی تراسی آدمی کہ تھوڑا سا مجموعہ صحیح فکر پر تیار ہوا تو پوری دنیا کے باطل کی غلط سوچ اور فکر نے ان پر اثر نہیں کیا بلکہ ان کی صحیح فکر دنیا پر غالب آ گئی کہ پوری دنیا غلط فکر پر تھی پوری دنیا جہالت پر تھی اور پوری دنیا اللہ کو نہیں جانتی تھی اور دنیا کی اکثریت اپنے دین سے دور تھی لیکن حضور علیہ السلام نے صحیح فکر کو زندہ کیا یہاں مکے سے اور اس فکر کو لے کر کھڑے ہوئے تو یہ صحیح فکر یہاں سے وجود میں چل یہاں سے چلی غلط فکر وہاں سے چلی ان صحیح فکروں نے غلط فکروں کو اپنے بلوں میں واپس دھکیل دیا یہ مسیدار جماعت کی محنت کوئی معمولی محنت نہیں ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ ایک وہ محنت ہے جس کے ذریعے سے پورے عالم میں دین زندہ ہوگا جس کے ذریعے سے ہمارے آزاد سے لے کر ہمارے گھر سے لے کر ہمارے محلے سے لے کر ہمارے قرب جوار سے لے کر پورے عالم کا باطل اس کے ذریعے سے کٹے گا اگر ہر مسلمان صحیح فکر کے ساتھ اپنے آپ کو اس محنت کا ذمہ دار قرار لیں تو آسانی کے ساتھ یہ سارے فطرے دفع ہو سکتے ہیں اور نئے فطرے ہمارے پاس نہیں آ سکتے یہ ایسی حفاظت کا انتظام ہے اس لیے ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ضرورت سمجھ کر اپنے آپ کو بٹھاوے محتاج بناوے اپنے آپ کو اور فکر میں بھی خالی کوئی رسمند بیٹھنا نہیں ہے کہ بیٹھ گئے دو چار آدمی کچھ کہہ رہے ہیں بقیہ سن رہے ہیں اور دو پانچ منٹ ہوئے کہ سب ختم کر کے گھر چلے گئے کہ فکر کی طاقت یعنی ہمارا جو مشورہ ہے وہ تو جان اور مال لگانے کی نیت سے ہر بیٹھے گا صحابہ کی جو صفت اللہ نے بیان کی قرآن میں شُورَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ <يُنفِقُون> کہ وہ امرحم شرا بھائی وہ بھی مارزک نہ ہو ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپس کے کاموں کو مشورے سے طے کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں کہ اپنی جان و مال کی طاقت کو لگانے کے لیے سب بیٹھے ہیں اب اس کے لیے ہر آدمی اپنا وقت فارغ کرے گا روزانہ گھنٹے ہر مسلمان فارغ کرے گا کتنے سارے فطر دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں اور ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ میں باطل بہت اسکیم بنا رہا ہے بہت پلاننگ کر رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو اب اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ ہم تو آئے دنیا میں اسی لیے ہیں ہمارا وجود اللہ کی زمین پر اللہ کی زمین پر اللہ کا دین زندہ ہو اس کے لیے ہیں کن تم خیر امدین او خریجت کہ ہم آئے نہیں ہیں بلکہ ہم تو نکالے گئے ہیں او خریجت لنس اور ہم اپنے لیے نہیں نکالے گئے یا اپنی اولاد کے لیے نہیں نکالے گئے یا اپنے قوم برادری کے لیے نہیں نکالے گئے اللہ نے فرمایا اخریجت ناس کے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے امام سیو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اخریجتم کہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اسی لیے نکالا ہے بالمعروف کہ زمین پر زندہ ہو جاوے اور زمین پر سے برائیاں ختم ہو جاوے اور ہر آدمی اپنے اندر مضبوط ایمانی کیفیت پیدا کے کرے اس کے لیے ہمیں زمین پر وجود دیا گیا ہے کہ ہمارا وجود اس کے لیے ہے اب اس کے لیے روزانہ آٹھ گھنٹے فارغ کریں گے اور کم سے کم اگر بہت زیادہ مشغول آدمی ہے تو وہ آخری درجے میں اپنے چوبیس گھنٹے کا دسواں حصہ ڈھائی گھنٹے فارغ کریں اور اپنی ذات کی نیت سے کہ میرا ایمان مضبوط ہو میرا عمل مضبوط ہو میرا اپنے اللہ سے رشتہ اور تعلق مضبوط ہو جاوے اس نیت سے ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر ان چیزوں کا مذاکرہ کریں ان چیزوں کا تذکرہ نہ کریں جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ تو ساری چیزوں کی ہم کو پہلے سے خبر ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک چیز کا تلکرہ کیا ہے زلزلے آئیں گے اس کا تلکرہ ہے ہمارے چلے گی اس کا تلکرہ ہے چاند سورج میں گرن ہوگا اس کا تلکرہ قرآن میں ہے اور جس قسم کے فتر وجود میں آئیں گے کہ جنا ہو شراب بے حیائی اور یہ ساری چیزیں دنیا میں وجود میں آئے گی اس کی خبر حضور علیہ السلاد السلام نے دی ہے کہ ساری چیزیں تو ہونے ہی والی ہیں اس کے بغیر قیامت کیسے آئے گی ہم اپنی حفاظت کا انتظام کریں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو پیشن گویا کیے ہیں ایسے ایسے فطرے زمین پر وجود میں آنے والے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ میری امت ان فتنوں کا تذکرہ کرتی رہے بلکہ اس لیے کی ہے کہ میری امت اپنے آپ کو ان فطروں سے بچا لے اور اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کرے اس لیے بچانے کا راستہ بتا دیا کہ ان فتنوں سے حفاظت کا انتظام وہ دعوت والا مبارک عمل ہے امر بالمعروف معروف اور نہیں المنکر یہ ان فطروں سے حفاظت کا انتظام ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاوے کہ یہ محنت ہے اس کی حفاظت کا انتظام ان فطروں کا تدکرہ کرنے سے فطرے کم نہیں ہوں گے ان برائیوں کا دلگرہ کرنے سے برائیاں جائیں گی نہیں دنیا سے بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے امیت الباطل ابھی تر و احی الحق ابھی تذکراتی ہے کہ دنیا کے باطل کا تذکرہ ختم کر کے اس کو دنیا سے مٹا دو جو چیز باطل ہیں اس کا تذکرہ ختم کر دیں وہ دنیا سے اپنے آپ ختم ہو جائے گی اور حق کا تذکرہ کر کے حق کو زندہ کر دیں کہ ہم تو حق کو بولیں گے اللہ کی بڑائی کو اللہ کی عظمت کو اللہ کی قدرت کو اللہ کے خزانوں کو اور اللہ کی ذات و صفات کو لوگوں کے درمیان چل پھر کر اتنا بولیں گے اتنا بولیں گے اتنا بولیں گے کہ ہمارا دل سب سے پہلے اللہ کی ذات سے متاثر ہو جائے جب ہم متاثر ہوں گے اب لوگوں کو تاثر کروائیں گے جیسے کوئی بڑے بزرگ گاؤں میں آ جائے اور بیان کر دے ہوئے اور ان کے بیان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں گھر جا کر تذکرہ بیوی کے سامنے کرتے بڑے اللہ والے تھے ایسی بات کی ہے آج تو اور کمال کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا کہ ایک مخروب اللہ کی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ جس کا تاثر دل میں آیا تو بیوی کو متاثر کر دیا بیوی کے دل میں اس بزرگ کی اتنی محبت پیدا کر دی شوہر نے اس کا تذکرہ کر کے کہ اگر وہ بزرگ کے نام سے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے لیں کہ چار دن مسلسل بیٹھے بیٹھے مسلح پر کرنا ہو تو بیوی تیار ہو جائے گی ارے ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی لیکن ابھی تک ہم نے اللہ کی ذات سے بیوی کو اتنا متاثر نہیں کیا ہے کہ ہم اس اللہ کا حکم بیوی کو سنا پانچ وقت کی نماز کا اور بیوی اس کو قبول نہیں کر رہی ہے ہم بیوی بی کو اللہ کا حکم سنا رہے ہیں پردے کا اور بیوی بی پردے کے حکم کو قبول نہیں کر رہی ہے ہم اس اللہ کی طرف سے اور کوئی امر اپنی بیوی بی کو سنا رہے ہیں یا حضور علیہ السلاۃ والسلام کا کوئی طریقہ سنا رہے ہیں تو بیوی بی اس طریقے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنے طریقے پر اپنے رواج پر چلنے پر آمادہ ہیں کیا وجہ ہوئی کہ ہم جتنے کسی ایک اللہ والے سے متاثر ہوئے اتنے ابھی اللہ سے متاثر نہیں ہوئے اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر نہیں ہوئے جس عظمت سے اور جس طرح جس احترام سے ہمیں اللہ اور رسول کی بات کو لینا تھا ہاں انہوں نے بھی اللہ رسول کی بات کی انہوں نے کسی اور کی بات نہیں کی اللہ رسول کی بات کی لیکن تاثر ہم نے ان کا لیا اللہ رسول کا نہیں لیا کہ تاثر اللہ رسول کا لے لیں لیے اللہ رسول کا تاثر زندہ ہو خود اللہ کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک باتوں کا تذکرہ کریں اپنے ماحول میں جگہ جگہ پر اللہ کی بڑائی اور عظمت کا تذکرہ ہو کہ کرنے والا ایک اللہ ہے جتنے مسائل یا مسائل کا حل اللہ ہی کے ذریعے سے حل ہوگا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو کسی کا مسئلہ حل کر سکے اتنا اس کو بولا جائے اتنا بولا جا اتنا بولا جائے کہ ہمارا دس بارہ سال کا بچہ بھی اپنا اس کا کوئی ذاتی مسئلہ پیش آ جائے تو بجائے وہ اپنے ماں باپ کے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور وہ بچہ اپنے باپ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو وہ بچہ اپنے محلک ہے کہ کسی آدمی سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے حضور علیہ السلام السلام کے زمانے میں اس چیز کے عمومی تذکرے تھے تو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا اللہ کی عوامل کی عظمت تھی تو پھر اللہ کے عوامل کے انتظار میں تھے لوگ اللہ عنہ فرمارے اللہ تعالی انصار کی عورتوں پر رحم کرے رات میں پردے کے آیت نازل ہوئے صبح کوئی خاتون بے پردہ نہیں تھی کہ اللہ کے امر کی عظمت ان کے دلوں پر تھی اللہ کے امر کی عظمت تھی دلوں پر کہ اللہ کی ذات بڑی ذات ہے وہی وہ سب سے بڑا ہے اس کا حکم سب سے بڑا ہے اور اپنے نبی علیہ السلاد وسلام کی عظمت تھی کہ آپ کا طریقہ سب سے بڑا طریقہ ہے عزت کا راستہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے روزانہ کی جو محنت ہماری ڈھائی گھنٹے کی ہے وہ صرف چلنے چار مہینے تین دن کی تشکیل کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے دلوں میں اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی اللہ کے نبی علیہ السلاط وسلام کی دین کی اور عمال دین کی ایسی عظمت اندر ادھر جاویں کہ یہی سب کچھ ہو جاویں لیے ہیں کہ روزانہ ہر مسلمان اپنا وقت فارغ کریں اپنے کاروبار میں سے اپنی مشغولی میں سے وقت فارغ کر کے ایک ایک دروازے پر جا کر ایک ایک مسلمان سے ملیں ادمین سے بیٹھ کر اس کے سامنے چیزوں کا مذاکرہ کریں جیسے ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ باتوں باتوں میں باتیں کریں کہ بھائی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارے پیدائش کا مقصد کیا ہے ہمارے سامنے آگے کون سے کون سے مراحل ہیں اگر تو آدمیوں کو سفر کرنا ہوتا ہے تو سفر سے پہلے بھی دو چار دن پہلے دو آدمی جمع ہوتے ہیں بھائی پرسو ساتھ میں سفر کرنا ہے پالنپور سے ہمارا ریزرویشن ہے تو آپ وہ سفر سے متعلق باتیں کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گیا تھا اسی روٹ پر سے فلانہ اسٹیشن آتا ہے فلانی جگہ پانی ہوتا ہے فلانی جگہ یہ ہوتا ہے اور کھانا فلانی جگہ بہت اچھا ہوتا ہے اور وہاں پہنچیں گے تو پھر وہاں اس اسٹیشن سے ہماری جہاں جانا ہے وہ اتنی دور جگہ ہے اس کے لیے رکشا ہوتا ہے رکشے والے یہ کرتے ہیں اور یہ والے وہ کرتے ہیں اس کی باتیں کرتے ہیں آپس میں سفر میں ساتھ ہوتے ہیں تو سفر میں باتیں کرتے ہیں اسی کی باتیں ہوتی ہیں ان کی ہمارے سامنے ایک لمبا سفر ہے آخرت کا سفر ہے خبر کا سفر ہے حشر کا سفر ہے کہ وہاں تک پہنچنا ہے اللہ کی ملاقات ہے آگے تو ان چیزوں کے تدکروں کو زندہ کریں اپنے ماحول میں کہ غلط تذکرے تذکر ختم ہو جائیں یہ صحیح تذکرے زندہ ہوں گے غلط تذکرے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے یہ ڈھائی گھنٹے کی محنت اس کے لیے ہیں. صرف تشکیل کے لیے نہیں ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان سے پندرہ دن میں ایک مرتبہ ملاقات کریں ایک مہینے میں دو مرتبہ اور بیٹھ کر اطمینان سے بات کریں ان چیزوں کی یاد دہانی کریں قبر حشر جنت جہنم اللہ کی ملاقات اور اللہ کے کی عوامر کیا بھی یہ سارے مراحل ہمارے سامنے ہیں ان مراحل کو آسان کرنے کے لیے یہ اللہ کے عوامر ہیں کہ ہم اپنے ذات کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دیوے اپنا ایمان مضبوط کر لیوے اللہ سے تعلق پیدا کریں اللہ کے عوامر میں نماز سب سے بڑا فریدہ ہے تو ایک ایک گھر جا کر ایک ایک فرد کے سامنے پھر نماز اور اللہ کے اور عوامر کی عزمت اور اس کے فضائل کو بولیں کہ پانچ وقت کی نماز پر اللہ ہمیں کیا دے گا اللہ کی یاد کرنے پر اللہ ہمیں کیا دے گا زمین پر ہم ہیں اللہ کی زمین پر سچ بولنے پر اللہ کیا دے گا سچائی کا سچائی کے فضائل بیان کرے کہ سچ بولنے والا ہمیشہ باعزت رہتا ہے سچ بولنے والا کامیاب ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا ذلیل ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے والا ناکام ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اس کی اتنے تدگرے ہوں اتنے تدگیرے ہوں کہ ہمارے ماحول سے غلط چیزیں ختم ہو جائے اور اس لیے ہر مسلمان بالغ مرد کے پاس جا کر اس کا تذکرہ کریں اور ہر مسلمان کو اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والی امت کی جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اس ذمہ داری کی یاد دہانی کراویں کہ ہمارا وجود کیوں ہے اس لیے اس میں پھر اپنی ذات کے بعد ہر مسلمان کو اپنے گھر سے متعلق و تفکر کریں کہ بھائی دیکھو ہماری بیوی اور ہماری اولاد یہ ہمارے پاس امانت ہیں ان تک دین پہنچانا ان کو دیندار بنانا یہ ہمارے ذمہ فرض ہیں یا منو سکم وارا والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ یہ ہمارے ذمہ ہیں اب مسلمان کو اس کی فکر دلائیں گے کہ وہ بھی اس فکر میں مشغول ہو جائے اور اس کے لیے اپنے گھر میں وہ تعلیم شروع کریں کہ فضائی کی تعلیم سے اپنے گھر میں ایک ماحول تیار کریں کسی کام کو کرنے کے لیے پہلے اس کا ماحول بنانا پڑتا ہے رات میں سونے کے لیے سونے کا ماحول بنانا پڑتا ہے گھر میں بھی ماحول نہ بناوے سونے کا تو بستر بستر نہیں بچھائے لائٹیں بند نہیں ہو رہی ہے تو بعض مرتبہ بارہ ایک دو دو بجے تک سب بیٹھے ہی رہتے ہیں ماحول بنانا پڑتا ہے کسان کو کھیتی کرنے کے لیے کھیتی کا ماحول بنانا پڑتا ہے کہ زمین ہموار کرنی پڑتی ہے زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے اس کو کھاد دینا پڑتا ہے کہ ماحول بنا بغیر اگر دانا ڈال دیا ہے تو وہ دانا ضائع ہو جائے گا کہ بغیر ماحول بنائے زمین کو دانا دے دیا تو اچھی زمین تھی زرخیز تھی ایک زمانے میں لیکن ابھی اس کو کھیتی کا ماحول بنائے بغیر دانا دیا ہے تو وہ دانا بھی سڑ جائے گا ایسے اگر دین کا ماحول بنائے بغیر گھر میں دین کی باتیں کی تو وہ باتیں واپس آئے گی بچے کو نماز کا کہیں گے منہ پھیر کے چلا جائے گا بیوی کو پردہ کہیں گے منہ چڑھا دے گی کہ ماحول نہیں بنایا ہے اس لیے گھر میں ماحول بنانے کے لیے گھر کی تعلیم ہے کہ ماحول بنے روزانہ آدھا گھنٹہ گھر میں بھی فضائل کی کتاب میں سے اگر پڑھا جا تو بیوی بھی سنے گی بچے بھی سنیں گے جوان بچے چھوٹے بچے بھی سنیں گے کہ بھئی اللہ کی ماننے پر اللہ کیا دے گا نماز پڑھنے پر اللہ تعالی دنیا آخرت میں کیا دے گا اللہ کی یاد میں لگنے پر کیا نفع ہوں گے اللہ کے قرآن کی تلاوت پر اللہ تعالی کیا دے گا جب نفع سامنے آئیں گے تو ماحول تیار ہوگا پھر بھی یہ کو کہنا نہیں پڑے گا نماز کا وہ اس کے پاس سامنے ماحول تیار ہو چکا ہے گھر میں اب تو خود اپنے آپ ازان ہو کر مسلح اٹھائے گی مجھے سے آزان ہو جائے گی مسلح پکڑ لے گی ماں کو دیکھ کر بچے پکڑیں گے بچیاں پکڑیں گی ماں کو تلاوت کرتے دیکھ کر اب بچے بچیاں دلاوت میں لگیں گے ایک ماحول تیار ہوگا اب زمین کو تیار کر دیا تو زمین پر گیہوں ڈالو چاول ڈالو درخت بو دو یا اور درخت بو دو کہ ماحول تیار جو ہو جو اگانا اگ جائے گا ایسا اب ماحول بن گیا اب ماحول بنا ہوا ہے گھر میں شادی آئی ہے اب شادی سنت کے مطابق ہو جائے گی ماحول بنا ہوا گھر ہے اس گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے تو یہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر اٹھے گا اگر ماحول تیار نہیں کیا ہے گھر میں پھر ماحول تیار کیے بغیر اگر کوئی امر آیا ہے اللہ کا تو اس وقت ہم امید نہیں کر سکتے کہ سنت کے مطابق ہمارے گھر میں عمل ہوگا آج جتنی ہمیں شکایت ہے اپنوں سے یعنی اپنے بھی بچوں سے وہ شکایت ہمیں اپنی ذات سے ہو ان سے ہم کیا شکایت کریں کہ شکایت تو ہمیں اپنی ذات سے ہو کہ ہم نے اپنے گھر میں وہ ماحول تیار نہیں کیا ہے سو فیصد دین پر چلنے کی استعداد ہر فرد امت میں ہے جیسے زمین میں گیہوں چاول اور قسم قسم کے پھل پھول اگانے کی استعداد ہے ایسے ہر فرد امت میں سو فیصد دین پر چلنے کی استعداد ہے جتنا اس استعداد کو اجاگر کیا جائے گا اتنا ہی اندر سے وہ چیزیں نکلے گی ہمارے بچوں میں بچیوں میں استعداد ہیں لیکن ان استعدادوں کا صحیح استعمال نہیں ہوا یہ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے وہ استعدادیں ہموار ہو جائے گی ان کے اندر وہ جذبے بنیں گے اب باپ حافظ نہیں ہے بچے کو حفظ کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو بچے حافظ ہو گیا بیوی کو قرآن یاد کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو اب قرآن یاد کرنا اسے شروع کر دیا کہ وہ استعدادیں پھر اجا کر ہو گی انہیں گھروں میں جہاں جن گھروں میں صدیوں تک آ کے کوئی حافظ کوئی عالم نہیں تھا اب اس کے گھر کا ایک ایک بچہ حافظ ہے ایک ایک بچہ عالم ہے ایک ایک بچہ پکا نمازی ہے ایک ایک بچہ حضور علیہ السلاۃ و کے دین کی صحیح فکر رکھنے والا ہے یہ گھر کی تعلیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھ صفات کا مداخر اپنے گھروں میں زندہ کریں اس کے ذریعے سے ہمارے گھر کی عورتیں بھی دائی بنے گی عورتوں کا صرف عابد ہو جانا یہ, یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے عورتوں میں ہم متن تھوڑی بہت محنت ہو جاتی ہیں تو نماز ذکر تلاوت کا اہتمام ہو جاتا ہے لیکن وہ ان کی عبادت ان کی ذات تک محدود رہتی ہیں جب تک کہ وہ عورت دائی نہ ہو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد پر ہمیں کم محنت کرنی پڑے تو اس کے لیے اپنی گھر کی عورتوں کو دائی بنا دیں اگر وہ دائی بن گئی تو بچوں کو تیار کرے گی وہ اور اگر ان کا دعوت کا مزاج نہ بنا تو وہ اپنی نماز ذکر تلاوت پر راضی ہو جائے گی بچوں کو ان کے اوپر رنم کھا کر فجر میں نہیں اٹھائے گی کبھی چاہے <تصفح> رات کا بہت دیر سے آئے اس کو سونے کبھی <تصفح> <تصفح> کبھی ہماری آنکھ لگ گئی تو کسی نے کو جگانے نہیں دے گی کہ رات کا بہت دیر سے آ کر سوئے ابھی مت جگاؤ چاہے ان کی فجر کی نماز بہت ہو جائے اور اگر ان کا مزاج دعوت کا مزاج ہوگا تو اگر رات میں گھر میں دیر سے پہنچے تو پہلی بات یہ کرے گی کہ ذرا گھنٹی کر سونا کہیں ایسا نہ ہو دیر سے سو رہے ہو فجر کی نماز پہنچ ہو جا رہے ادارم رکھ کے سونا اور وقت پر اٹھا جائے گی کہ پہلے نماز پڑھ لو پھر سو جاؤ وہ ہمارے دین نہ مددگار بنے گی ہماری اس لیے اپنی عورتوں کا مزاج دعوت کا مزاج بنا گئے. ان کے عبادت پر راضی نہ ہو جاوے ہاں اس پر ان کی تحسین کرے ماشاء اللہ اللہ کی توفیق سے آپ ماشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھ رہی ہو ذکر کر رہی ہو تلاوت کر رہی ہو اللہ اس کو قبول فرماوے اس کے ساتھ ساتھ یہ گھر کے تعلیم کے حلقے میں جو بنیادی عمل ہے مستورات کا چار چلانا اور دس دن اور تین دن اور بیرون یہ ساری محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر خاتون اپنے گھر میں رہ کر دائی بن جاوے اس لیے چھ صفات کا مذاکرہ گھر میں ہے کہ گھر میں اپنے بچوں کو لے کر اپنی اولاد کو لے کر وہ بیٹھے گی اور چھ صفات کا مذاکرہ خود بھی کریں مسورات سے بھی کراویں بچوں سے بھی کراویں تاکہ ہمارے گھر کا بچہ بچہ دائی بن جا اندر سے وہ دین کی فکر ہو ان کے اندر پیدا ہو وہ ایمانی جذبات بنے اندر سے اور یہ بیماری اولاد جہاں جائے گی وہاں لوگوں کو اللہ سے متاثر کرے گی یہ کسی سے متاثر نہیں ہوگی یہ دنیا کے حالات سے آپ گھبرائے گی نہیں کہ ان کا اندر سے جذبہ بنا ہوا ہے اس لیے گھروں میں چھ سفات کے مذاکرے کو زندہ کریں باری باری ان سے بھی کرائیں ہم نے کبھی کہہ لیے کبھی بچوں سے کبھی بیوی سے اور ہم خود اس میں شریک رہے ان کے ساتھ کہ باپ کی حاضری میں کوئی بھی کام اچھا ہوتا ہے جو اہم کام ہوتا ہے اس میں آدمی خود اپنی ضرورت کو محسوس کرتا ہے کہ گھر میں بچوں کی شادی ہے میرا رہنا ضروری ہے گھر میں پرانا اہم مسئلہ ہے میرا رہنا ضروری ہے ایسے گھر میں تعلیم کا وقت ہے میرا رہنا ضروری ہے اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں کہ یہ میری بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر ان پر محنت ہو گئی تو ہمارا بہت سارا کام آسان ہو جائے گا بہت سارا کام آسان ہو جائے گا اس لیے اس کی فکر میں فکر مند کریں ایک ایک مسلمان کو بھی اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ماحول میں بھی اس کو زندہ کریں اپنے بہنوں کے گھروں میں بھائیوں کے گھروں میں چچا کے گھر میں خالہ کے گھر میں پھوپی کے گھر میں آنا جانا ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ تعلیم شروع ہو اس کی فکر کریں کہ یہ بہت بنیادی عمل ہے ہر مسلمان کے گھر میں دین کی تعلیم یہ تو مسلمانوں کی بنیادی ضرورت ہے اگر تعلیم نہیں ہو رہی ہے تو بنیادی ضرورت کا عمل نہیں ہو رہا ہے اب اندر سے نماز کی روزوں کی ذکر کی تلاوت کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور یہ چیزیں رسم بن جائے گی کہ نماز رسم بن جائے گی اور روزہ رسم بن جائے گا اور اللہ کا ذکر اور تلاوت رسم بن جائے گی اب وہ صحیح ہے غلط ہے اس کا بیل منے ہوگا پھر لوگوں کو کیونکہ رسم بنا ہوا ہے کہ اب نماز صحیح ہے بیوی کی بچوں کی پتہ نہیں ہے ان کا روزہ صحیح ہے غلط ہے پتہ نہیں ہے کیونکہ بنیادی تعلیم جو فضائل کی تعلیم ہو نہیں ہے فضائل کے ذریعے سے جب عمل کا شوق اور رغبت پیدا ہوگا تو پھر اس شوق اور رغبت کے نتیجے میں عمل کے کرنے پر لوگ آمادہ اور تیار ہوں گے اور جب عمل کے اندر رغبت پیدا ہوگی تو اب آگے اس عمل کو صحیح کرنے کا جذبہ بنے گا اس لیے اس تعلیم کو ضروری قرار دیں اور اپنی اپنی مسجدوں میں بھی جو فضائل کی تعلیم ہو رہی ہے وہ رسم بن کے نہ رہ جا رسم بن کے نہ اس تعلیم کو اہمیت دیں کہ بہت بڑا عمل ہے بڑا زبردست عمل ہے نئی نئی تدبیر نہ سوچیں نئی نئی تدبیریں نہ سوچیں اللہ کے وہاں سے یہ امال قبول امال مقبول امال اس لیے اللہ نے ان املوں کو دنیا میں چلایا ہے ہاں اس کے پیچھے بہت سارے آنسو بہے ہیں اس کو قبول کروانے کے لیے یہ اللہ کے یہاں سے مقبول ہیں ہم نئی نئی تدبیریں کریں گے نئی نئی چیزیں سوچیں گے پتا نہیں وہ اللہ کے یہاں سے قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی چاہے ہم کوئی صحیح طریقہ کر رہے ہیں کوئی صحیح طریقہ ہے لیکن جب تک وہ اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں ہوگا اس کا نفع عالم پر ظاہر نہیں ہوگا یہ جو کام ہے یہ امال اللہ کے وہاں سے مقبول ہیں اس لیے اللہ نے اس کو دنیا میں چلایا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو چلایا ہے کہ وہ ساری نئی نئی تدبیریں سوچتی ہیں اب تو یہ ہونا چاہیے اور اب اس طرح ہونا چاہیے اور اب اس طرح ہونا چاہیے اور اب یہ ہونا, ہونا چاہیے یہ ہمارے دماغ کا اختراع ہے ہمارے, ہمارے, ہمارے, ہمارے دماغ کی نکلی ہوئی کوئی چیز چیزیں اور جو چیزیں مشورے سے ہم کو ملی ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندوں پر اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی چیزیں ہیں اور پھر اللہ نے ان کو توفیق دے کر ان چیزوں کو قبول کر کیا ہے اور اس کے نفے عالم بر میں ظاہر ہو رہے ہیں لیکن شیطان کسی اور رخ پر ڈالتا ہے جب ایسا ہونا چاہیے اور اب یہ ہونا چاہیے اور اب یہ ہونا چاہیے اور بنیادی چیز جو ہماری غذا ہے وہ رہ جاتی ہے کہ فضائل کے حلقوں میں اہتمام کے ساتھ بیٹھنا یہ ہماری بنیادی خوراک ہے کہ یہ فضائل روزانہ کانوں پر پڑتے رہیں گے عمل کا ذوق و شوق باقی رہے گا عمل کا ذوق باقی رہے گا اس کے ذریعے سے بستی میں حافظ پیدا ہوں گے ان فضائل سے بستی میں عالما پیدا ہوں گے اور یہ فضائل کی تعلیم سے بستی میں نمازی تیار ہوں گے اور یہ فضائل کے حلقوں سے بستی میں عمومی دین کی فضائیں بنے گی یہ فضائل کے حلقوں سے مالداروں کو حج کی رغبت ملے گی آج یہ مجموعہ یہ جہاں پر یہاں پر بیٹھا ہیں یہ وہ تعلیم کی برکتیں ہیں آج جو حج میں جانے والا اتنا بڑا مجمعہ ہے کچھ سالوں پہلے پوچھے لوگوں سے کتنے لوگ جاتے تھے کتنے لوگ جا رہے تھے? ہزاروں کی تعداد ان लाखों پر ہوئی اب یہ اتنی بڑی تعداد دنیا بھر سے جا رہی ہے اور ہزاروں لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کم بھی تیار حج کے لیے ان کے اندر یہ جذبات کس نے بنائے ہیں کہ وہ مسجدوں میں جو خز کی تعلیم زندہ ہوئی اور عمومی طور پر دعوت کی محنت کے ذریعے گھر گھر جا کر ایک ایک مسلمان سے ملاقات کر کے اس کو اس کی دینی ذمے داری کا احساس دلایا گیا تو آج ہزاروں لوگ ویٹنگ لسٹ میں ہیں وہ آج کے لیے منتظر ہیں یہ, یہ فضائل کے برکات ہیں یہ فضائل کے برکات اس لیے تعلیم کے حلقے کو جماوے ہم ایک سطح سے ایک سطح تک پہنچے ہیں اس کے دریئے سے ابھی مزید بہت کچھ باتیں ہیں آدمی کے لیے یہ حدیثی ہے جب تک یہ جذبہ ہمارا نہ بن جائے وہاں تک یہ ہماری بنیادی ضرورت تو ہماری عبادت ایسی ہو جاوے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھتے ہو اور ایک ایک عمل کا استحظار پیدا ہو جاوے نماز پڑھے نماز کے وقت میں نماز کا استحظار اس نماز پر مجھے کیا ملے گا حدیث میں آتا ہے جی رب و رکعت ہی آ جاؤ جہن میں کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں یہ نماز اللہ سے باتیں کر رہا ہوں اور سا جدو بھائی مقدم الرحمن کے سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں میں اپنا سر رکھتا ہے سجدہ کرتے ہوئے ہمیں استظار ہونا چاہیے کہ میرا سر رحمان کے قدموں میں ہے وہاں تک ہماری ضرورت ہے یہ. یہ صفت احسان پیدا ہو جائے ہم نماز ہو گئے اب مسئلہ حل نہیں ہو گیا ہم نے دو چار کتابیں پڑھ لیا قرآن یاد کر لیا تو مسئلہ حل ہوا ہے کہ یقین کے درجے میں وہ دین اندر پیوشت ہو جاوے دل کی گہرائیوں میں اتر جاوے اور جتنی اور بقیہ امت ہے وہ بھی مسجد سے اپنا تعلق اپنا, اپنا متعلق ہو کر ان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اور گھنٹوں بھر بیٹھ کر اپنے اندر ایمان اور اعمال کے فضائل کا استحصار پیدا کریں ایک ایک آدمی کے اندر وہ چیزیں اندر حاصل ہو جائیں اس کے لیے فضائل کا اہتمام کرے تعلیم کا اور ادب کے ساتھ اہتمام کے ساتھ احترام کے ساتھ باورچوں ان حلقوں میں بیٹھنے کا اہتمام کریں انتوں کی تصدیق کریں اور آدھا گھنٹہ مسجدوں میں بھی تعلیم ہو کم ہو رہی ہے تعلیم کی تکمیل کریں اور کشتوں کے ذریعے سے اپنی مسجد کا پڑوس کے اطراف کی بستیوں کا ماحول تیار کریں جیسے میں نے پہلے ہی عز کیا کہ بغیر ماحول کے کام مشکل ہو جاتا ہے ہم نے گھر کا ماحول بنا دیا اور اپنے محلے کا ماحول بنا دیا لیکن پڑوس کے محلے کا ماحول نہیں ہے پڑوس کے محلے کے بچے بھی اور ہمارے بچے بھی ایک مدرسے میں جمع ہوتے ہیں ایک ہی اسکول میں جمع ہوتے ہیں وہ ماحول کی خرابی اس راستے سے ہمارے گھر میں آئے ہماری عورتیں اور وہ عورتیں کسی کی شادی میں جمع ہوگی کسی کے جنازے میں جمع ہوگی اس راستے سے وہ ہمارے گھر میں ہم اور ان کے مرد بازار میں جمع ہوں گے یا اور خوشی غمی کے موقعوں پر جمع ہوں گے اس راستے سے ہمارے ذریعے وہ بےدینی ہمارے گھروں میں آئے گی اس لیے فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارے پور جوار کی بستیوں میں بھی وہ فضا ہموار رہے کہ وہاں بھی ایمانی بول بولے جاوے اور وہاں بھی ایمان کے مذاکرے ہوں وہاں بھی سو فیصد نماز زندہ ہو اور وہاں بھی عمل دعوت شروع ہو جاوے اس کے لیے دوسرے گز کے ذریعے سے اپنے پڑوس کے محلوں میں ماحول بناویں ایک ایک مسلمان کو اس کے لیے تیار کرے آمادہ کریں اور پہلے گز کے ذریعے سے اپنے محلے کا ماحول بناو کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس کی آمد اور مسجد سے نہ ہو کیا ہر مسلمان پانچ وقت مسجد میں آتا جاتا ہو جائے اور ہر مسلمان حضور علیہ السلاد اور سلام ختم نمامت کی اس بینک کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرنے والا بن جاوے اس کے لیے دونوں کشت ہیں دو نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کریں اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کریں دعوت والے اس عمل میں اس کشت کی اہمیت اور حیثیت ایسی ہے جیسے انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کہ بغیر ریڑھ کی ہڈی کے آدمی کمزور ہیں اٹھ نہیں بیٹھ سکتا بیٹھ نہیں سکتا چل نہیں سکتا ایسا یہ بنیادی عمل ہے کشت والا عمل اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں اپنے کام کاج سے جلدی آ جاویں جس دن گشت ہو صبح سے اس کی فکر کریں اللہ سے مانگا کہ اللہ بہت بڑا عمل ہے نبی والا کام ایک ایک بھائی کے پاس صرف اور صرف تیری نسبت پر جانے کا موقع تو ہمیں دے رہا ہے یہ عمل ہمیں صحیح کرنے کی توفیق دے دے اور فکر کے ساتھ ہو درد و غم کے ساتھ ہو اور پورے عالم کی ہدایت کی نیت کے ساتھ ہو کہ اس تبارک عمل سے اللہ تعالیٰ پورے عالم میں ہدایت کو زندہ کر ہیں اس نیت کے ساتھ پیش کریں کہ پورے عالم میں اس کے اپنی بستی میں گشت ہوگا لیکن نیت پورے عالم کی ہوگی اس طرح دونوں گشتوں کے ذریعے سے اپنی بستی اور پڑوس کی متبستیاں اور مہیوں میں ماحول ہموار کریں تاکہ تین ہی فضائیں بنے اور بہر مہینے تین دن لگا کر اپنے قرب و جوار کے دیہاتوں میں جاوے جاویں زون کی کارگزاری ہوئی زون کی جماعتوں کی اور وہ جواہر کے دیہاتوں میں کشم وس مسلمان جن کے پاس نہ دنیا ہے نہ دین ہے بہت سارے وہ ہیں جن کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے بہت سارے وہ ہیں جن کی زندگی میں گزر گئی ابھی تک انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے ان کے محلوں میں نہ رہے نہ عبادت گاہیں ہیں ان کے بچوں کی آواز تک پانچ پانچ دس سال, سال گزر گئے ان کے کانوں تک ابھی تک ازان کی آواز نہیں پہنچی انہوں نے ذمے ہیں کیا ان جواہر کی بستیوں کو اپنے ذمے دیں جدھر کی فکر کریں گے اپنی سہروزہ جماعتوں کے ذریعے وہاں جا ان بستیوں کو کریں وہاں کے لوگوں کو آمادہ کریں کہ وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر اللہ کی عبادت اور اِس داد میں لگے وہاں پر نماز با جماعت شروع ہو جائے تو جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر اللہ کی عبادت کو کریں اور عبادت میں سب سے بڑی اہم عبادت نماز ہے نماز با ہر جگہ شروع ہو جائے اس کی فکر کریں دو مکان چار مکان چھ مکان ہے وہاں بھی نماز با شروع ہو جائے اور مسلمانوں کو اپنے اولاد کی تعلیم کی فکر لگ جارے. اس وہ اپنے بچوں کی قرآن کی تعلیم کے لیے اپنا انتظام کرے اس کی فکر دلاو اور ہر مسلمان اپنی ذات سے اللہ کے دین کی محنت کا ذمہ دار ہے تو وہ بھی اپنی مقام پر رہتے ہوئے ان مقامی کاموں کو کرتے ہوئے وہاں کے یہ قرب جوار کے اتحادوں کے مسلمان بھی اللہ کے دین کی محنت کو لے کر دنیا کے علاقوں میں جانے والے بن جار اس کی ان کو فکر دلاو کبھی ان تک بات نہیں پہنچی نئے لوگ ہیں اگر ہم ذمہ لینے چاہیں کہ نہیں ہم اپنے ستائیس دن اپنے مقام پر رہ کر انعام کو کرتے ہوئے تین دن پورے کر کے اپنی جماعت لے کر ان کے پاس جائیں گے اور ان کو بھی فکر دلائیں گے ان کے پاس ان کے خیر خاں بن کر جاویں ان کے ہمدرد بن کر جاوے یہ خیر خواہ اور ہمدردی یہ ایمان والوں کا شیوہ ہے والمؤمنون والمؤمنات مکمنات اولیاء اولیا امرو نبل معروف نانل منکر کے ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں آپس میں ایک دوسروں کے خیر ہیں یہ آپس میں ایک دوسروں کو بلائیوں کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں یہ ہمارے خیرفائی ہیں کسی پیسوں کو پانی پلانا ضرور خیر فائی ہے کسی ننگے کو کپڑا پہنانا ضرور خیر ہے بھوکے کو کھلانا خیر ہے لیکن یہ وقتی خیر فائی ہے ابھی ایک گلاس کلا دیا دو گھنٹے بعد اس کو لگنے والی ہے ابھی ایک جوڑے پہنا دیے کل کو پھر اس کو ضرورت پیش آنے والی ہے اس وقت میں کھلا دیا شام کو پھر بھوک لگے گی لیکن ایمان اور احمد وہ اس کی ایسی ضرورت ہے ایسی ضرورت ہے کہ اگر وہ ایمان و احمل کے بغیر دنیا سے گیا چاہے ہزاروں لاکھوں روپئے میں کھیل رہا ہے لیکن ایمان کے بغیر گیا ہے تو یہ جوہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پیسہ رہے گا اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پھوکا رہے گا اور انتظار کرے گا کہ مجھے پانی دیا جائے تو اس کو پیپ پگایا جائے گا اس کی خیر خاری ہے کہ اس کا کلمہ صحیح ہو جائے جب اس کو نادان ہیں نا ہیں وہ خیر خیرخوائی نہیں سمجھ رہا ہیں ہم اس کے پاس خیر خواہ بن کر جائیں گے جیسے حضور علیہ السلام السلام نے اپنی امت پر محنت کی اور لوگوں کے پاس گئے لوگوں کی طرف سے گالیاں ملی پتھر ملے لیکن آپ علیہ السلام نے خیر خواہ کا شبوت دیا اور ان کی طرف سے اتنی اجائے تکلیفوں کے بعد میں حضور علیہ السلام دعا کر رہے ہیں لا اللہ یہ اللہ میری قوم کو ہدایت جانتے نہیں ہے کہ یہ ہمارا جذبہ ہوگا اس جذبے کے ساتھ ہم بھی قرب و جواہر کی بستیوں میں جا کر ان کی خوشامد کریں گے اور اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کریں گے یہ اللہ یا تیرے بندے تیرے نبی کے امتی ہیں تو انہیں بھی دین کی عظیم نعمت سے نواز دے اور انہیں بھی دین کی محنت پہ لگا دیں پھر یہ ہماری دن کی محنت اور رات کا رونا یہ رنگ لائے گا اور ایسا ماحول تیار ہوگا ایسا ماحول تیار ہوگا کہ کیا کسی سجنے کے لیے جگہ نہیں بچے گی وہ تو ظاہر بات ہے جب ہم حق کی محنت نہیں کریں گے تو باطل تو اپنی جگہ تیار ہے ہم اپنی زمین پر نہیں بوئیں گے تو گھوڑا اڑا کر کھیتی کر جائے گا یہ جو گھوڑے جوار کے حالات سامنے آ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں میں بے دینی ہے اور جہالت ہے بفلت ہے یہ ہیں وہ ہے اس کی رجحے اس کے ذمہ دار ہم ہیں اس ذمہ داری کو چھوڑنے پر اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ آج تک جتنی غفلت ہوئے ہیں اور جتنی اس میں کوتاہی ہوئے ہیں ہم اپنے جرم عظیم سے معافی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف فرما دیں اور آئندہ کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس کی توفیق عطا فرما دیں جب اللہ سے دعا کریں گے اس کی پکی سچی نیتیں بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے جائے گا اور اللہ تمام پتروں سے ہماری حفاظت کر گا ہماری اولاد کی حفاظت کرے گا اور ہمارے ذریعے سے دنیا کے کڑو انسانوں کی اللہ حفاظت کر لے گا ورنہ یہ فطرے جو وجود آنے والے ہیں جن فطروں کی خبر دی گئی ہے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کا انتظام کریں بھئی ہوا چلنے والی ہے چل رہی ہے ہمارے ذمے کہ اپنے بچاؤ کا انتظام کر لے سورج روزانہ طلوع ہونے والا ہے ہمارے ذمے کے دھوپ سے بچاؤ کا انتظام کر لیں گرمی کے موسم میں گرمی ہونے والی ہے ہمارے ذمے ہے کہ اس گرمی سے اپنی حفاظت کا اور اپنی اولاد کی حفاظت کا انتظام کر لیں گرمی کا رونا رونے سے گرمی سے حفاظت نہیں ہوگی ایسے ان فطروں کا اور حالات کا رونا رونے سے اس سے حفاظت نہیں ہوگی اس کی حفاظت کا ایک زبردست نظام ہے مقامی اعمال خود اپنی دان سے اس میں جڑنے کے اور اہتمام کرنے کی نیتیں بنا لے ارادے کریں اور اپنے محلے کے ہر مسلمان کو اس میں جوڑنے کی فکریں کریں تدبیر سوچیں اور اس کے لیے ان کی مح... ان کی ملاقاتیں کریں اور ان کو اس کے لیے تیار کریں اس کے لیے سب تیار ہیں کیا بھائی سب اس کے لیے تیار ہیں کہ اس محنت کو اپنا کام سمجھ کر اور اپنے اپنی ذات کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہم کریں گے تو اپنے لیے کریں گے روزانہ آٹھ گھنٹے بھی جائیں گے تو اپنے لیے اور ڈھائی گھنٹے جائیں گے تب بھی اپنے مہینے میں تین دن بھی اپنے لیے اور دس دن دیں گے تب بھی اپنے لیے جو کچھ کریں گے اس کو کم سمجھ کر کہ بہت کچھ کرنا تھا نہیں ہو پایا جو ہو رہا ہے بہت تھوڑا ہے تھوڑا سمجھ کر کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کام کی سوچ دے بھیجے گا کہ یہ تو نبیوں والا کام ہے اور امام الانبیاء والمرسلین کے کی نیابت پہ ہمیں ملا ہے اور پوچھا کام ہے ہم اس کے قابل اور لائق نہیں ہیں ہم اس کے اہل نہیں ہے اللہ سے اس کی اہلیت مانگیں گے اور اللہ کی مدد مانگتے ہوئے روزانہ اس کو اسی طرح کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح ہمارے بزرگ ہیں تو اس کے لیے سب بھائی تیار ہیں اس کے لیے دیکھو اللہ اللہ کو جزائے خیر بہت سکون کے ساتھ بات سنی ہے کوئی ساتھی اٹھ کر نہ جا رہے ایک دو ساتھی جو بیچ میں اٹھ رہے ان کو بٹھا دیں بس اس جو دو چار نوجوان کھڑے ہیں ان کو بٹھا دیں بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں اطمینان کیسے ہلکے لگا نہیں جتنے ہلکے ہیں ہلکے والی الگ الگ بیٹھ کر پھر ہر مسجد کا ہلکا لگے گا کسی مسجد کے دس ساتھی ہیں کئی کے بارہ پندرہ بیس پن جتنے بھی ساتھی ہیں ایک ساتھ بیٹھے اور یہ پانچواں عمل روزانہ کا مشورہ روزانہ آٹھ گھنٹے سے کم از کم ڈھائی گھنٹے گشت دونوں تعلیمیں اور ہر مہینے کم از کم سہ روزہ تین دن ہر ساتھی اپنا نام کے میرا فلاں نام ہے فلانی مسجد ہماری ہے اور میں ڈھائی گھنٹے اپنے اس وقت دوں گا صبح یا شام کو یا دو دوپہر کو یا دو وقت میں ملا کر ڈھائی گھنٹے دوں گا تو اس طرح اپنا وقت لکھوا دوں اپنے سہ روزے کا ہفتہ لکھا دیں کہ میں تین دن فلاں ہفتے میں لکھا ہوں لکھاؤں گا اور اپنی تعلیم کے مسجد میں ہمارے یا فلاں وقت میں تعلیم ہے اس میں شریک رہوں گا. اور اپنے گھر میں تعلیم کروں گا. اور اپنے دونوں گشت پہلا گشت کا دن دوسرے گشت کا دن آپ مت انتہائی ہو تو مسجد کے مشورے سے دو چیزیں آپ لوگوں کو ہاشیا کرنی پڑے گی تاکہ اور چیزیں تیائی ہوتی ہے تو اس کو پرچہ انشاءاللہ ہر مسجد کو دیا جائے گا وہ پرچے میں نام لکھیں دے کا ہفتہ لکھیں ڈھائی گھنٹے کا وقت لکھیں پہلا دوسرے گشت کا دن لکھیں اپنی تعلیم کا وقت لکھ لیں یہ پانچوں اعمال کی نیت بنا کر لکھوا دیں اس کو. اور پکا کروا دیں اللہ کے وہاں اور جب تک اور روزانہ اللہ سے اس کی توفیق مانگتے کہ اللہ ان عملوں کو کرنے کی ہمیں نیت کی توفیق دی ہے ان عملوں کو پابندی اور اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق دے دیں کریں گے ان سب اس طرح اب اس میں ایک ایک ہلکے کو کڑا کر بھائی